بحث رحمن الرحمن, الرحمن الرحیم اللہ و رحمۃ علیہ وحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الراء ورسہ گروپ اور باقی تمام شامین براد الرحان خران صاحب کو جو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس دعوت شریف میں سات سو ستارہ اور لیگ پانچ سو انسٹھ ہے آ, سات سو ستارہ دعوت شریف کی شروع سے ابھی تک کے درست کی تعراد ہے اور تین سو انسٹھ جو ہے اورجات فتحہ کی ہے اوراج میں ہم لوگ باسا اسمال حوسنہ میں ہیں اس مقدس نمبر چھبیس اور ستائیس یا معیز یا مزل دو, دو اسمال مقدس کی جو ہے لغوی معنی اور توضیحات کے سلسلے میں ہم نے آپ کو تالباً کتاب سات کتابوں سے مختصر توجیہ لکھا ابھی ساتمن کتاب امام فخر الدین راجہ السنت والجماعت کی قدیم علماء میں سے ہے حکم فلطفی ہی بھی ہیں آبار اور, اور مبصر بھی ہیں علم کلام کے متقل بھی ہیں آپ نے اپنی کتاب لوامی البینات جو کہ اسما الحسنہ کی شرح میں لکھا اس میں فرماتے ہیں اس کا اصل عربی ہے میں اس کا اردو ترجمہ کر رہا ہوں اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا تو من شا و ت من المنتشاء سنا عالیہ عمران کے یاد نمبر چھبیس چھبیس سنج یعنی اس میں اللہ سے دعا کی شرم میں اللہ تو جسے چاہے عزت دیتا ہے تو اس منتشاء اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دیتا وہ تو ذیل منتشاء دعا میں آیا ہوئے قرآنی دعا یعنی قرآنی دعا قرآن ہی کا حصہ اللہ کے کلام ہے آپ نے یہ مطلب جان لیا ہے ذل میں کہ اس قسم کے آسمان حسنار کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے ہاں جو ایک دوسرے کے مد مقابل ان کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے ان کو الگ الگ ذکر کرنا ادب کے برخلاف ہے اللہ تعالیٰ کے اس لیے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا یا یام تو یا ذل کے دونوں کی شاء اللہ, اللہ نے بھی عید تو منتشاء تو ظلم شاء فرمایا وال مت السلم آ فرماتے ہیں جان لو بے شک کمال روح حمد کمال روح اس میں ہے روح کی روحی کمجمے کہ حق حقیعین اللہ کی معرفت بے ہی مقصود ہو کر حاصل کریں فرماتے ہیں روح کی کمال یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بے ذاتی محصود ہو کر یعنی آپ کے مقصد یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے ہاں جی بے ذاتی ہو کر اللہ کی معرفت حاصل کریں یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت مقصود بے ذاتی مجھے مطلب اللہ تعالیٰ کی معرفت محسود بھی ذاتی ہیں کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی بندے مومن کے عارف کی ہاں جی اور اللہ کے نیک سال بندوں کی ان کے جو ہے اللہ کی تاریخ کی مارفت بھی ذاتی ان کے محسود تھے اصلی اور خیر یعنی نیک اعمال کی معرفت اس پر عمل کرنے کے لیے ہاں جی نیک امل کون کون سے عمل نیک ہے اس کو جاننا اس پر عمل کرنے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ذاتی محسود ہے اللہ کی معروفت ہی کم والا اللہ کی صحیح معرفت ہوگا تو یقیناً ذنا اللہ کا سچا بندہ بن سکتا ہے تو اور بندہ یعنی عارف اللہ کی عبادت و معرفت میں اتنا صبر کریں کہ وہ انوار ربویت کے شہوت و دیدار میں مستغرق ہو جائیں اور ہر قسم کی معاص واللہ اللہ اس کا فکر و سوچ منقطع ہو جائیں ہر قسم کی معاص و اللہ سے ہاں جی ہر قسم کی معاشی والا سے اس کا فکر و سوچ منقطع ہو جائیں یہ اعزاز مطلق ہے جس کے, کے کہ یہ حالت ہو جائے ہاں جی اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کے شعر اور دیدار میں وہ اتنا مستغرق ہو جائیں اور ہر قسم کی معاشی واللہ سے اس کا فکر و سوچ منقطع ہو جائیں تو یہ اعزاز مطلق بندے کے لیے اور اس کا ضد ہو یعنی خدا کی معرفت سے مکمل معروم ہو تو یہ مدلک ہے کیا ہے اضلاع ہے مدلک عزلت ہے جو ہے ان دو طرفین کے عزت و کے مختلف مراتب ہیں تو تاخیر کے مطلب یہ کہ حقیقت میں عزت عدم احتیاج میں ہے عزت انسان کا عزت کس میں ہے عدم احتیاج میں کسی پر بھی محتاج نہ ہونا عزت ہے اور عدم احتیاج بطور اضلاق جو ہے ایک ایک, ایک ایک ایک کسی چیز کا بھی محتاج نہ ہو کبھی بھی محتاج سے نہ ہو کسی شخص کا بھی محتاج سے نہ ہو کسی کا بھی محتاج نہ ہو چھوٹے بڑے اس کے بولتے ہیں عدم احتیاط بطورم اللہ اور بہت آدم احتیاج بطور اللہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے ہاں چنج اللہ تعالیٰ نے فرمایا فائنل عزت لاہ جمع سورہ نسا کے نمبر 149 سو انتالیس میں اللہ فائنل عزت لاہ جمع عزت سب اللہ کے ہیں پھر جو شخص اللہ سے جتنا قریب تر ہوگا اس کا اللہ کی نظر میں عزت زیادہ ہوگی جو شخص اللہ سے جتنا قریب تر ہوگا اس کا اللہ کی نظر میں عزت زیادہ ہوگی اور وہی زیادہ صاحب عزت ہوگا اللہ کی نظر میں بھی اللہ کے معلوم نظر میں اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا لا عزت ول رسول یہ اعزاز و, و اضلاع جو ہے ارواح کے احوال کے لحاظ سے یعنی سر مومن کی سورہ منافقین کا نمبر آٹھ ہے تو یہ اعزاز یہ اعزاز و اجلاح ارواح کے احوال کے لحاظ سے ہے یقینا لیکن عالم اشباہ یعنی اس دنیاوی لحاظ سے اعزاز یہ ہے کہ صحت مند ہونا حسن و جمال مالدار ہونا جا و اقتدار ہو ہاں جی شرف نسب, نسب ہو کثرت عوان و انصار ہو اور, اور مخلوق اس کا محتاج ہو اور محلوق جو ہے اس کا محتاج ہو اور وہ مخلوق کی طرف احتیاط کم از کم ہو ہاں جی یہ دنیا سطح سے دنیا اظہار عالمِ اشباہ کے یہی چیزیں ہیں اور اضلاع جو ہے ان تمام احوال یا بات سے محرومی ہیں دنیا میں جو ہے اضلاع جو ان تمام احوال سے ان تمام احوال سے یا بعض سے معرومی ہے کسی کے پاس مال دولت نہیں ہے تو ایک لحاظ سے اضلاع ہے ہاں دنیا دنیاوی لحاظ سے کسی کے پاس جاؤ اقتدار نہیں ہے تو ایک لحاظ سے وہ اضلاع ہے جس کے پاس ہے اس کے مقابلے میں کسی کے پاس شرف ہے نصب نہیں کثرت ہونا انصار نہیں تو یہ بندج دوسرے کے مقابلے میں تو یہ اس کے لیے ایک نو اضلاع ہے اس طرح جو ہے لہذا جو ہے اظہار اور اضلاع جو ہے ان تمام احوال یا بات سے محرومی جو اس سے اضلاع کے ساتھ بن جاتا ہے ظاہر دنیا میں ہم مشاغ مشاعت ترقی نے المعز والمذل کے بارے میں یوں فرمایا طرق تھے اللہ معز ہے یعنی عزت دینے والا اپنے اولیاء کو گناہ سے بچا کر اللہ عزت دیتے ہیں پھر اپنے رحمت سے ان کے خطاؤں کو بحث کر انہیں اپنے عزت کے گرد جنت میں داخل کر کے پھر اپنے رویت مشاہدہ کرا کر ان کو اللہ تعالی عزت دیتے ہیں اور وہ مزل ہے ہاں جی کہ اس نے اپنے دشمنوں کو اپنی معرفت سے محروم کر کے ان کو ذلیل کیا پھر اس کی معصیت کرا کر پھر انہیں اپنے عذاب کے گر میں داخل کرا کر انہیں لانت کا مستحق قرار دیا اور انہیں جو ہے اپنی رحمت سے معروم کر دیا یہ اس طرح جو ہے اللہ کے دشمن ذلیل ہو گئے خوار ہو گئے تو یہ توزیات کتاب لوام البینات کے صفحہ نمبر دو سو اور کتاب خصوصیات عظما اجنا کے معلی فرماتے ہیں یہ وہ اصل کتاب اردو میں یہ دونوں صفات یعنی المعز مزل ایک ساتھ بیان کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نسبت سے صرف المزل کی صحت کا استعمال ادب کے خلاف ہے تو معز المزل ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں المعیز المزل کہہ کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں حقد میں کہ اللہ یا معز یا مزل کہہ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت عطا کرنے والے ہیں اور وہی وہی ذلت دینے والے ہیں اگر وہ کسی کو عزت عطا فرما دیں تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتی اگر وہ کسی کو ذلت سے دوچار چار کریں کر تو تو پھر اسے کہیں عزت نصیب نہیں ہو سکتی چنانچہ جو ہے اے شد باری ہے منتشا منتشا عالیہ عمران کی عدم سے یہ ایک دعا ہے الفاظ میں یہ ایک دعا کے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں ایمان کو سکھلائی گئی ہیں اللہ نے اللہ کی طرف سے دعا ہے علّہ خود عالمان کو سلائی جس میں ان کی زبان سے یہ الفاظ کہلائے گئے ہیں اللہ کے ممن بندوں کی زبان سے کہ آپ جسے چاہیں کہ اللہ تو جسے چاہیں عزت عطا کریں اور جسے چاہیں ذلت دے دیں حقیقی عزت ظاہر ہے کہ وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی جائے حقیقی عزت تو وہی جو اللہ کی طرف سے عطا کی جائے ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی کسی عزت کا گمان رکھتا ہے تو وہ محض جہالت اور گمراہی ہے اللہ کے علاوہ کس اور سے عزت کی امید رکھیں تو وہ محض جہالت اور گمراہی ہے حقیقی عزت حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم حقیقی عزت والے اللہ تبرک ہیں حقیقی عزت والے کے قریب ہوں اور اصل ذلت یہ ہے کہ اس سے دور ہو جائیں حقیقی عزت یہ ہے کہ ہم اپنے تمام حجات تمام ضرورتیں ہم حجر اللہ سے منقطع من کر لے اور اصل ذلت یہ ہے کہ ہم بندوں کے محتاج بنے رہیں ہاں جی بندوں اس کے محتاج بنے رہیں اللہ تعالیٰ سے درگاہ میں مانگنا اس کو آتا ہی نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی شعور ہے تو جو کوئی عزت چاہتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ عزت ساری کے ساری اللہ ہی کے پاس ہے جو لوگ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتے ہیں وہی حقیقی عزت کے مستحق ہوتے ہیں اللہ کے درگاہ میں <تصفح> سے خصوصیات اضمان حسن کی سوائے نمبر دو بہتر پر انہوں نے یہ توجہات دی ہے اب اس بحث کا جو خلاصہ ہے میں نے اس کے لغوی بحث کا کہ اس لغوی بحث اور علماء کی توجیحات کا خلاصہ یہ ہوا کہ المعز یعنی ہر عزت دینے والا اللہ ہی کے ذات ہے خواہ دنیاوی ہوں یا اخروی خواہ ظاہر عزت ہو یا معنوی اور اللہ ہی کی طرف سے ملی ہوئی عزت حقیقی عزت ہے اور اللہ کی طرف سے انسان کے اپنے غلط قول اور, اور فیل اور کردار اور رفتار کی بنا پر ہونے والی ذلت جو ہے حقیقی ذلت ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عزت دے دیں تو کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا مسلم ہے اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو ذلت دے دیں تو کوئی عزت نہیں دے سکتا دے دیں تو اس کی کوئی حیثیت میں نہیں ہے اور اللہ ہر سچی ایمان اور اس کے احکامات پر چلنے میں یقیناً حقیقے جاتے ہیں جی اور اللہ اور اللہ تعالیٰ پر جی اللہ تعالیٰ پر سچی ایمان اور اس کے احکامات پر چلنے میں یقیناً حقیقی عزت ہے۔ یعنی اللہ پر سچیمان ایمان و خلوص دلہ بامعرفت اللہ تعالیٰ پر انسان کو ایمان ہو بامعت اللہ کے ذات سے فاصلہ پر اور اس کے احکامات پر چلنے چل جو بندہ چلتا ہے اسی چلنے میں یقیناً حقیقی عزت ہے۔ اور اس کے احکامات کو ترک کرنے اور قخر و شرک کے راستے پر چلنے میں حقیقی ذلت و فاری ہے اور یہ قرآنیات کی روشنی میں یہ واضح حقیقت ہے اور ڈرن حقیقت ہے لہٰذا بندہ مومن کو چاہیے کہ اس حقیقی سابع عزت سے ہاں جی اس کے اطاعت و برداری کے ذریعے قریب ہونے کی صحیح کریں اور اس کی نافرمانی سے ہر ممکن دور رہیں تو یقین حقیقی عزت آپ کا قدم چمے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں کر سکتا مسلمان جب تک قرآن کی دامن تھاما ہوا تھا اللہ کی پیاری نظر کے نظمی کی, کی تعلیمات پر عمل پیرا تھا ہاں جی وعدوں کی پاسداری میں سچ بولنے میں ہاں جی دیانداری سعد الصاف کے ساتھ نظام مملکت چلانے میں مسلمانوں کو دنیا میں عزت تھا اسلام کا نام بول بالا تھا ہاں جی مسلمانوں کا احترام تھا مقام تھا منزلہ تھا جب سے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے جو ہے احترام اس کے احکامات کو چھوڑ دیا قرآن کو جو ہے چھوڑ دیا اس کی جو ہے تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا وعدہ وفائی ہے ختم ہو, میں آہد کی ختم ہو گیا مسلمانوں میں عہد مہادوں کی پارداری ختم ہو گیا جھوٹ عام ہو گیا ہر ان کی فصق فجور عام ہو گیا اللہ کی تعلیمات سے دور ہو گیا لہذا دنیا میں مسلمان اس والے دنیا کی آبادی کے جو ہے ایک تہی آبادی ہونے باوجود دنیا جو مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ظلی خور ہے دنیا ایک کا محتاج ہے آج کل دیکھو پاکستان میں ہاں جی جو ہے دنیا کی جو آئی احمد پاکستان کو کتنا خوار کریں پاکستان کی حکومت کو کتنا خوار کریں اور کتنی قرضہ دینے کے لیے کتنی شرائط لگا رہے ہیں کتنے عوام کے جینا حرام کتنے عمرانوں کو جین حرام کیا ہوا ہے اور اس طرح کس طرح ہمیں ذلیل و خوار کیا ہوا ہے ان کے سارا کہنا مانیں تو آپ کو یہ قرضہ دیں گے ورنہ یہ قرضہ بھی نہیں دیں گے اور آپ کی زندگی پاکستان میں کتنی مشکل میں ڈال دیں گے تو یہ ہے ذلت و خواری کیونکہ ہم نے اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا ہاں کرتا رہا قرآن کے خلاف ودہ خلافی عدل انصاف نہیں ہے عدل کے نظام عدل میں ہاں جی بڑے چھوٹ جاتے ہیں کتنے کرشن کریں اور غریب کو سزا ہوتی ہے تو یہ اللہ کے تعلیمات سے راف ہاں جی مسلمانوں کی حقیقی ذلت کی وجہ ہے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے دامن تھام میں اس کی تعلیمات پر عمل کریں ہر کوئی اپنی جگہ پر انفرادی جو کہ ہر معاشرے کا اگر ہر فرق اصلاح جو ہے تو معاشرہ خود بخود اصلاح جاتا ہے نا معاشرہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے معاشرہ نام کا انہیں افراد سے مل کر معاشرے بنتے ہیں تو ہر فرد اگر اپنی جگہ پر سالے بن جائے تو ایک پھر ایک آسان ہے ایک, ایک سال بستی بن جائے گا ایک سال شہر بن جائے گا ایک سال قوم بن جائے گا پھر ایک سال ملت بن جائے گا ایک امت بن جائے گا لہٰذا فرد اصلاح جو ہے نہایت ضروری ہے کہ ہم ہر کوئی اپنی جگہ پر اپنی کمزوریوں کا احساس کریں اور قرآن سے جو دوری ہیں وہ اس کو دور کریں اور قرآن سے نزدیک ہو جائیں اس کے احکامات کو اہمیت دے دیں اللہ تعالیٰ سے کی قربت کو اہمیت دے دیں اللہ کی مندی کو اہمیت دے دیں ناراضگی سے ڈریں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس امت کو عزت سے شرف سے نوازے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عزت کے مالک بنا